با ان فی سیاب ان کم الم ناجائز داور لون جائز دے نسبت دنور الوان واری. باپ بارا دسمنی جامع وہ سرکار رسول اللہ رسم الم سیاب منبیس ابو دیتا پین جامع خیرقم داورت پیجام و ساسوکی نہ ظاہری نظافت کر درات کی باتین نظافت مانی ندی کم نظافت زیادی مکہ موتاق انمات ناورت کبن اور کوئی پسم جاموں کی مورتم وہ نہ خیر حال اقبل عصمت ورم رنجوستاد کی دشمت کا سر کو خا دے کئی رویاب کیا ہوئی نظر ویم ہوشاء اللہ نظر من